أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عزيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعدهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يَكْفُرُ بالِالحمنِ لِبييوتِه سقُفَم من فظظى سُقُفَم منِْ فِذَّةٍ وَماررجَ عَلَهَا يَظهرون وَبُيوتِهِمْ بوااب وَصُورًا عَلَهَا يَيتكئون وَزُخرفَ وَإن كلُّ ذلكِلَا مطعُ الحياتةِ الدُّنيا.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 تین آیات میں آیت نمبر چودہ ساٹھ اور پینسٹھ پھر اگلی چھ سورتوں میں اس دعوے پر وارد ہونے والے گیارہ شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں چار شبہات ذکر کیے گئے اور ان کے جوابات دیے گئے پھر سورہ حامی شعورہ میں مزید تین شبہات اور اعتراضات اور ان کے جوابات اس صورت میں جو مرکزی شبہ ہے آٹھواں تو وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم تو انہیں خدا نہیں کہتے ہم تو حقیقت ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ ہمارے وسیلے ہیں اور یہ ہماری سفارش اللہ کے دربار میں کرتے ہیں تو اس شعبے کا جواب دیا جاتا ہے آیت نمبر 86 میں ولاملک الدین یدعن مندون حشفاع کہ یہ لوگ اللہ کے بغیر سفارش کے مالک نہیں ہیں اور اس شعبے سے متعلق چھ مزید شبہات صورت میں ذکر کیے گئے ہیں یہاں تک ہم نے تین شبہات یہ پڑھے ہیں پہلا شبہ آیت نمبر پندرہ میں کہ انہوں نے زیادتی یہ کی کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بندوں میں اللہ کے نائب اور اللہ کے چہیتے ثابت کیے ہیں کہ اللہ ان سے مجبور ہے اور پھر نائب نائب میں بھی اور چہیتوں میں بھی وہ مخلوق اللہ کے لیے پسند کی ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں جو اپنے لیے پسند نہیں ہے اور اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں مشرقین بالملائکہ کی تردید کی گئی رعایت نمبر بیس میں ان کا یہ شبہ یہ کہ اللہ کی مشیت کو اپنے شرک کے لیے جواز کی دلیل بنا رہے ہیں یہ کہ اگر اللہ ہمارے شرک سے ناراض ہوتا تو ہمیں روک دیتا یہ جو ہم کر رہے ہیں تو یہ اللہ چاہتا ہے اور یہ اللہ کی مشیت ہی ہے اس کا جواب ہم نے دیا قرآن تو کہتا ہے ماں لہم بدال علم۔ جی اس بات پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ دنیا میں اگر یہی دلیل ہوتی تو ہر ظالم ہر قاتل اور ہر برائی کرنے والا وہ اپنے لیے اسی بات کو دلیل کے طور پہ پیش کرے دنیا میں برائی نام کی کوئی چیز ہی پھر باقی نہ رہے کیونکہ ہر شخص جو برا کام کرے گا تو وہ یہی دلیل پیش کرے گا کہ اللہ کو اللہ کی چاہت ہے اور اللہ اللہ کی مشیت ہے تو قرآن نے جواب دیا مال بال من علم ان الا اللہ یخرسون یہ نہیں ہے مگر اٹکل کے تیر اڑانے والے اور اگر بلکہ اللہ کی چاہت اور مرضی جب کسی چیز میں ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے وہی نازل کرتا ہے اور اللہ کتابیں بیچتا ہے یہ جی اللہ کتابیں بیچتا ہے تو میں نے انہیں کوئی منزل کتاب بھیجی ہے کہ جس سے یہ لوگ دلیل لیے ہوئے ہیں تیسرا شبہ ذکر کیا آیت نمبر بائیس میں کہ ہم تو اپنے یہ آبا اجداد کے تابے ہیں اور ہم تو ان کی پیروی کر رہے ہیں یہ تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ ہمیشہ یہ دلیل جو پیش کی ہے حق کے مقابلے میں تو یہ ان مترف لوگوں نے اور مالدار لوگوں نے جو مست لوگ ہیں تو یہ دلیل حق کے مقابلے میں ہمیشہ ان لوگوں نے پیش کی ہے اللہ قال مترفوہ دوسرا جواب دیا گیا کہ ہر پیغمبر نے یہ اپنی امت کو یہ جواب دیا ہے کہ میں زیادہ ہدایت والی کتاب لایا ہوں زیادہ ہدایت کے ساتھ آیا ہوں یہ تم لوگ جسے ہدایت کہتے ہو وہ ہدایت نہیں ہے لیکن قوم وہ انکار پر ہی ڈٹی رہتی اور اللہ انہیں ان سے انتقام لیتا اور ان کا وہ برا انجام وہ دیکھو یہ تیسرا جواب ہے تفصیلا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم اپنے آبا اجداد ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی تابے داری کرتے ہیں یہ تو ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ مثال یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ بڑوں سے مراد تمہارا کون ہے کس بڑے کی بات مانتے ہو بڑوں کی بات مانتے ہو تو آؤ کہ اس بڑے کی بات مانتے ہیں کہ جس کی طرف تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں تو آؤ وہ جو ابو الامبیا ہیں اور ابوالعرب ہیں اور ابو العظم ہیں, ہیں عربوں کے بھی باپ ہیں اور آجم کے بھی باپ ہیں چلو آؤ اس کے عقیدے پر چلتے ہیں کہ انہوں نے کیا عقیدہ وہ پیش کیا ہے تم بڑوں میں ان کے پیچھے چل رہے ہو کہ جن جن کے پاس سرے سے ہدایت ہے ہی نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل کہ تم بڑے مانتے ہو تو چلو آؤ اس بڑے کے پیچھے چلیں کہ جنہیں تم بھی مانتے ہو اور میں بھی مانتا ہوں دوسری بات ابراہیم کی یہ مثال اس لیے لائی جا رہی ہے کہ تم بڑوں کی تاب کی بات کرتے ہو کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو حضرت ابراہیم وہ تو اپنے بڑے کے پیچھے اور اپنے باپ کے نقش قدم پہ نہیں چلے وہ تو آزر کے طریقے سے اور اس کے نقش قدم سے بالکل مخالف راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے انہوں نے اپنی قوم سے الگ راستہ اختیار کیا تھا وجہ یہ کہ قوم گمراہ تھی باپ گمراہ تھا وعث کال ابراہیم البی ہی وقومی ہی اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وقومی اور اپنی قوم سے انا یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے اننا برا اما تعبدون۔ کہ بے شک میں بیزار ہوں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو برا یہ مضدر ہے اور یہاں پہ یہ مضدر یہ حمل کیا گیا ہے کہ بے شک میں بیزار ہوں اور یہ مبالغتاً حمل کیا گیا ہے یعنی میں مکمل طور پہ تم لوگوں کے شرک سے اور ہر قسم کی تمہاری عبادت سے بیزار ہوں اننی برا مما تعبدون بے شک میں بیزار ہوں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ الدی فطورنی یہ علّہ میں دونوں احتمالات ہیں یہ اللہ استثناء متصل بھی ہے اور اللہ استثنا منقطع بھی ہے کیونکہ مشرقی ہمیشہ مشرکین نے وہ بتوں کو بھی بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں تو سوال یہ آتا ہے کہ ابراہیم ان کی شرک سے اور ان کی ہر قسم کی عبادت سے بیزار تھے یہ تو مشرق تو خدا کو بھی پوچھتا ہے اور اس کی بھی عبادت کرتا ہے تو پہلے استثناء متصل ادی فطرنی مگر وہ ذات فطرنی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جن کی تم بھی عبادت کرتے ہو تو اس سے بیزار نہیں ہوں یعنی جن کو تم بھی مانتے ہو جن کی تم بھی عبادت کرتے ہو اور وہ میرا خالق ہے اور اس میں دلیل بھی یہ پیش کی کہ تم جن کو پوچھتے ہو تو وہ فاطر نہیں ہے وہ خالق نہیں ہے اور یا ادی فطرنی اللہ بمانے لاکن تو یہ مکمل طور پہ ان کی شرک سے بے یہ کہ تم لوگ جو غیروں کی عبادت کرتے ہو اور ساتھ میں اللہ کی تو میرا یہ طریقہ نہیں ہے الدی فتورنی لیکن وہ ذات کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں میری عبادت یہ توحید پر مبنی ہے ف انحو تو بے شک یہ اللہ سیاحدین جلد ہے کہ وہ مجھے توفیق دے گا ابراہیم علیہ السلام اگرچہ عقیدہ توحید پر ہیں فعین سیاحدین سوال آتا ہے کہ پھر مزید ہدایت کا کیا معنی ہدایت سے مراد وہ ثبات ہے اور توفیق ہے اور استقامت ہے فعن سیاحدین تو بے شک یہ اللہ وہ جلد ہے کہ مجھے استقامت دے گا اس توحید پر اور یا یہ دین اس سے مراد وصول الاجنّا جنت کو پہنچانا تو بے شک یہ اللہ عن قریب وہ مجھے جنت کی راہ دکھائے گا وہ مجھے جنت کی راہ دکھائے گا اور مجھے اس توحید کی بنیاد پر جنت پہنچا دے گا وجا اللہ کل متن باقیتن فیاقیبی ہی میں ضمیر فائل کی ابراہیم کی طرف اور سے مراد ماقبل میں یہ جو کلمہ توحید ہے ابراہیم نے شرک سے بیزاری کی اور اللہ کی توحید کا اعتراف کیا وجا اللہ کلم باقیتن فیاقبی ہی اور بنایا ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو اس کلمہ توحید کو کہ جو اللہ کی توحید پر مشتمل تھا اور شرک سے براعت شرک سے بیزاری بنایا ابراہیم نے اس کلمہ توحید کو یہ کلمتاً باقیتاً کلمہ یعنی بات باقی رہنے والی بات ابراہیم نے اس کلمہ توحید کو باقی رہنے والی بات بنایا فی عاقبی ہی اپنی نسل میں اور اپنی نسل میں ایسے بنایا کہ دنیا سے جاتے جاتے یہ ایک تو نسل کی تربیت توحید پر کی ہے اور دنیا سے جاتے ہوئے ابراہیم نے انہیں وصیت کی تھی اور یہ وصیت سورہ بقرہ آیت نمبر 132 میں ذکر تھی وََ صابحہ ابراہیم و بنی ہی اور وسیعت کی تھی اس کلمہ توحید پر ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور پھر یعقوب علیہ السلام نے بھی وسیت کی تھی یا بنی یا انَ اللہ الدینہ فلا تم تن الاؤن تم <مُسْلِمون> ابراہیم نے کلمہ توحید پر اپنی اولاد کو وسیعت کی تھی اور یہی حق پرستوں کا طریقہ ہے کہ وہ اولاد کی دنیا کی فکر وہ بھی کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ فکر انہیں اولاد کی روحانی تربیت کی ہوتی ہے کہ میری اولاد میں دین باقی رہے توحید باقی رہے سنت کی پیروی وہ باقی رہے وجہ اللہ کل متن باقی یتن فی عاقبی ہی آج کے مادی دور میں لوگوں کی توجہ اور لوگوں کی بنیادی جو ترجیح ہے تو وہ دنیا کمانے اپنی اولاد کے لیے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے لیکن ان کے لیے آسائشیں جمع کرنا اور ان کے لیے طرح طرح کی آسانیاں پیدا کرنا جب کہ اولاد کی روحانی تربیت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ قرآن مجید اسے بڑے جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگاتے چی جائے کہ اپنی اولاد کے ہاتھ میں قرآن دینا اور انہیں سمجھانا وجہ الحہ کل متن باقی یتن بھی ہی اور بنایا ابراہیم نے اس کلمہ توحید کو کل متن باقی یتن باقی رہنے والی بات فیاقی بھی ہی اپنی نسل میں لال لحم کس لیے ابراہیم نے اپنی نسل میں یہ بات باقی چھوڑی لالحم یر تاکہ یہ لوگ یہ پلٹ آئیں شرک سے کہ ان کی اولاد میں اگر کوئی شرک کا راستہ اختیار کرے تو جب ان کی اولاد میں اور ان کی نسل میں توحید باقی رہے گی تو توحید والے ان مشرقین کو اور ان بھٹکنے والوں کو گمراہ ہونے والوں کو دوبارہ توحید کی طرف لوٹائیں گے اور انہیں واپس کریں گے یا جالم فائل کی ضمیر اللہ کی جانب وجا اللہ کل متن باقی یتن فاقبی ہی جالم ضمیر فائل کا اللہ کی جانب تو معنی یہ وجہ اللہ کل متن باقی یتن ہی اور بنایا اللہ نے اس کلمہ توحید کو یہ کل متن باقی رہنے والی بات فیاقی بھی اس ابراہیم کی نسل میں یعنی اللہ نے ابراہیم پر یہ احسان کیا کہ اس کی نسل میں یہ توحید کو باقی چھوڑا اور اس کی نسل میں توحید یہ چلائی اسی لیے دنیا میں جو بندہ بھی ڈٹ کر وہ توحید بیان کرتا ہے یہ تو وہ جس نسل سے بھی اس کا تعلق ہو عرب ہو یا عجم ہو لیکن اگر یہ اس کی اصل وہ تلاش کی جائے تو بالآخر یہ کہیں نہ کہیں نسب اور کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ یہ ابراہیم کی نسل کے ساتھ جا کے ملتا ہے خواہ وہ جو بھی زبان بولنے والا ہو وجہ یہ کہ توحید پر ڈٹھنا اور توحید میں یہ صعوبتیں اور یہ تکالیف برداشت کرنا ابراہیم کی اولاد کے بغیر یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی جو ابراہیم کی اولاد میں ہوگا تو وہ ڈٹ جائے گا وجاء کل متن باقی فیاقبی ہی لا الحم یرجن بل متا تو ہا ابسایت اب میں یہ اس شبے کا جواب دیا جا رہا ہے اسی لیے بل اضراب کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے کہ ابراہیم نے تو اپنی اولاد میں اور اپنی نسل میں کلمہ توحید کو باقی چھوڑا تھا تو پھر یہ ان کی اولاد یہ دوبارہ کیوں بھٹک گئی اور یہ پھر دوبارہ شرک کی طرف کیوں لوٹ آئی انہوں نے شرک کا راستہ کیوں اپنایا تو جواب بلمتا تو ہاؤلائے و آبا اہم بلکہ میں نے فائدہ دیا ہے اولائے ان موجودہ لوگوں کو وہ آبا اہم اور ان کے آبا اجداد کو معاشرک میں نے ان موجودہ مشرقین کو مشرکین مکہ کو اور ان کے آبا اجداد کو باوجود شرک کے میں نے انہیں فائدہ دیا ہے میں نے انہیں دنیا کا مال و متا دیا ہے ورنہ اگر میں یعنی میں نے انہیں مہلت دی ہے اور میں نے ان سے میں نے ان پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا اور میں نے انہیں تھپڑ رسید نہیں کیا اور میں انہیں برابر فائدے دیتا رہا ان کے آباء اجداد کو میں فائدے دیتا رہا اور یہ مہلت دیا جانا شرک کے ساتھ یہ باقی رہا کب تک حتیٰ جا کو یہاں تک کہ آیا ان کے پاس الحق قرآن یہ قرآن ان کے پاس آیا ورسول مبین اور پیغمبر مبین بیان کرنے والا پیغمبر بیان کرنے والا ان کے پاس یہ آیا اور یہ فائدے میں انہیں دیتا رہا سورہ فرقان میں بھی یہ مضمون گزرا تھا آیت نمبر 17 اور 18 میں وایوم یحشرہم و ما یعبدو نا من دون اللہ فیقول فیقول انتم اذللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا جب اللہ بروز قیامت انہیں جمع کرے گا اور ان کے عالیہ کو تو اللہ پوچھیں گے ان اولیاء کرام سے کہ یہ تم لوگوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے تو وہ جواب دیں گے سبھیانک ماں کا نیم بغیلا انتخدم اندو نکم من, من اولیا یا اللہ ہم, ہم نے تو صرف تجھی کو کارساز بنایا تھا تو ہم انہیں کیسے کہتے کہ ہمیں کارساز بنائیں ولا کمتم و آبا نس و لیکن تو نے انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو فائدے دیے تھے شرک اور کفر سمیت یہاں تک کہ انہوں نے تیری کتاب کو چھوڑ دیا تھا تو یہ مضمون وہاں پہ بھی گزرا تھا بل متا تو ہا و اہم بلکہ میں نے فائدہ دیا ہے ہا ان موجودہ مشرقین کو و آبا اہم اور ان کے آبا و اجداد کو شرک سمیت شرک کے ساتھ یہاں تک کہ آیا ان کے پاس قرآن و رسول اور پیغمبر ظاہر کرنے والا کھول کر بیان کرنے والا و جاءہم الحق کو اب مزید مہلت قرآن کے بعد پورا کا پورا ان پر حجت تمام ہوا اور جب قرآن آیا ان کے پاس اور انہوں نے اس قرآن کو جادو قرار دیا اور قرآن کا انکار کر بیٹھے اور پیغمبر کا انکار کر بیٹھے تو اب مزید مہلت انہیں دی نہیں گئی بلکہ انہیں ہلاک کر دیا گیا پیغمبر کے ہاتھوں اور صحابہ کرام کے ہاتھوں ولما جا احم الحق کو اور جب آیا ان کے پاس حق اور یہ اگلا شبہ ہے ان کا کہ قرآن کو جادو کہتے ہیں اور جب آیا ان کے پاس حق کالو تو انہوں نے کہا تھا ہرن یہ جادو ہے وہ ان نا بھی کافرون اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں یہ اگلا شبہ وکالحاد القرآن و منکرین یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اگر نازل ہونا ہوتا تو کسی بڑی شخصیت پر کیوں نازل نہیں ہوا اس غریب فقیر پر کیوں نازل ہوا اور قرآن یہاں پہ اس شبے کے جوابات دیتا ہے ہمیشہ منکرین وہ اپنی عقل کی بنیاد پہ اور انہوں نے اپنی عقل کو معیار بنایا ہوتا ہے اور اسی معیار پر یہ حق اور باطل کا فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ کیا ان کی پسند ناپسند پہ اللہ کسی کو پیغمبر بناتا کیا کسی شخص کی مالداری اور غریبی یہ معیار ہے کسی کو پیغمبر بنانا یا کسی کو قرآن کا دیا جانا کسی شخص کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے اسے قرآن کا علم دیا ہے وہ عمر میں تم سے چھوٹا ہو وہ کسی بھی قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتا ہو ایک شخص کی عظمت کے لیے یہ بات یہ کافی ہے آج بھی آپ پر یہ اعتراض کریں گے کہ تم جو ایسی باتیں کرتے ہو تو یہ فلاں بڑے بڑے مولویوں نے یہ بات کیوں نہیں کی یہ جاؤ ان سے پوچھو کہ انہوں نے قرآن بیان نہیں کیا حق بیان نہیں کیا تمہیں توحید نہیں بتائی تمہیں سنت نہیں بتائی تمہیں شرک اور بدعت کا فرق نہیں بتایا تو اس میں میرا کیا قصور ہے یہ تو جا کے اس سے پوچھو جس نے ابھی تک تمہیں اندھیرے میں اور تاریکیوں میں رکھا ہے وکالحاد القرآن اور کہتے ہیں یہ منکرین لزی الحاد القرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن اعلی رجول ایک شخص پر ایک آدمی پر من القریت دو بستیوں کے مراد مکہ اور طائف بڑے شہر تھے اعلی رج ایک شخص پر ایک آدمی پر من القریت دو بستیوں کے ان دو شہروں کے عظیم ان یا ان کی صفت ہے بڑے آدمی پر ان دو شہروں میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اور ان میں عروہ اور ولید جیسے لوگ موجود ہیں ابو جہل جیسا شخص ابو زفیان جیسا شخص موجود ہے تو قرآن ان بڑے لوگوں پر بڑے لوگوں میں سے کسی شخص پر کیوں نازل نہیں ہوا تو قرآن جواب دیتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک آیا یہ لوگ بانٹتے ہیں رحمت ربک تمہارے رب کی مہربانی کو کہ کیا قرآن کے علم کو یہ لوگ اور قرآن کے علم کی یہ تقسیم یہ لوگ کریں گے کہ جس کو چاہے علم دے اور جس کو چاہے اسے علم سے محروم رکھیں یہ قرآن کا یہ علم اگر دیا جانا اگر ان مولویوں ان کے بس میں ہوتا تو یہ ان امیوں کو ایک, ایک آیت کا معنی بھی یہ نہ سکھاتے ایک آیت کا معنی سکھانے کی بھی یہ ان پر یہ انہیں نہ دیتے وجہ یہ کہ لیکن یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اور اللہ نے اپنی رحمت کی تقسیم کی ہے اہم یکسیمون رحمت ربک کیا یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں تمہارے رب کی مہربانی کو نحن قسمنا ناب نہ وہ چیز جو قرآن, قرآن سے اور وہی سے کمتر ہے میں نے اس چیز کو بھی یہ ان دونوں کے در ان لوگوں کے درمیان تقسیم کی ہے کہ جو مال کی تقسیم ہے یہ قرآن تو اور وہی اور رسالت یہ تو بہت بڑی بات ہے جو رزق کی تقسیم ہے اور جو دنیا کی معیشت ہے میں نے یہ بھی ان لوگوں کے اختیار میں نہیں دیا اور میں نے اسے بھی تقسیم کیا ہے چی جائے کہ رسالت دینا اور چی جائے کہ قرآن دینا اور چی جائے کہ اپنی رحمت کسی کو دینا نہنقسم قسمنا بینہم معیشت ہم الحیات دنیا ہم نے تقسیم کی ہے ان کے مابین معیشت ان کی معاش ان کی معیشت معیشت, معیشت معاش, معاش یعنی سامان زندگی یعنی وہ چیزیں کہ جس سے انسان زندگی گزارتا ہے جس سے انسان اپنی بسر اوقات کرتا ہے نہقسم نہ بے نہم ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان معیشت جی ان کا ان کی سامان زندگی ان ان کی معاش یعنی وہ جو رزق ہے وہ جو مال ہے جن کی وجہ سے یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم نے وہ بھی ان کے درمیان تقسیم کی ہے فی الحیات الدنیا دنیا دنیا کی زندگی میں ورفا بعدہم فوق فوقباد بعد دراجات اور ہم نے بلند کیا ہے بعض ان میں بعض ان کو فو قباد پر درجات مرتبوں میں درجوں میں کسی کو مالدار اور کسی کو غریب کسی کو زیادہ مال اور کسی کو کم مال یہ اللہ نے کیوں کیا ہے یہ فرق مراتب کیوں رکھا ہے تو یہاں پہ لیت تخدادم بادن سخریہ سخریہ کے دو معنی ہیں یا تو سخریا یہ تسخیر سے بمانہ یہ کام لینا بمانۂ تصخیر تسخیر سے اگر لیا جائے بمانے خدمت کرنا اس طرح قرآن جگہ جگہ سخ اور خدمت میں لگائے ہیں تمہارے لیے کام میں لگائے ہیں تمہارے لیے تو سخرین تسخیر سے بمانے خدمت لینا لخت ام بادن سخریہ تاکہ بنائیں ان میں سے بعض باز بادن بازوں کو سخرین خدمتگار تاکہ دنیا میں ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں اگر سارے مالدار ہوتے سارے ایک ہی جیسے ہوتے تو پھر یہ مکانات کون بناتے سارے ایک ہی جیسے ہوتے اور ان میں درزی نہ ہوتا تو یہ کپڑے کون سیتا سارے ایک ہی جیسے ہوتے تو یہ دنیا کا نظام کیسے چلتا دنیا کا یہ نظام تو چل رہا ہے دنیا کا یہ نظام تو چل رہا ہے اسی وجہ سے کہ ایک دوسرے کی یہ خدمت یہ کی جاتی ہے مالدار بھی غریب کا محتاج ہے اور غریب بھی مالدار کا محتاج ہے اور سورہ انعام میں یہ ذکر کیا تھا لیبلو کم فیما آتا کہ اللہ نے یہ جو فرق مراتب رکھا ہے تو یہ اسی وجہ سے تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے مالدار کا مالداری میں امتحان اور غریب کا غریبی میں امتحان یا سخریین سخرین, سخرین جی ایک تو یہ تصخیر سے اور یا سخرین دوسرا معنی جی کہ اگر یہ تمسخر سے یہ لیا جائے یا سخری بمانے مذاق اڑانا اس طرح عام طور پہ یسخرون قرآن استعمال کرتا ہے لیت تخید آباد سخری یا لیکن پہلا معنی زیادہ راج ہے یہ جی اللہ نے یہ فرق مراتب کیوں رکھا ہے تاکہ بنائے بعض ان میں سے بعضوں کو سخری مذاق اڑانے کے ساتھ یعنی یہ بھی اور اس میں وہ امتحان کا وہ پہلو وہ آ جائے گا کہ اللہ نے یہ فرق مراتب اسی لیے رکھا ہے تاکہ بعض باز بازوں کا مذاق اڑائیں اور حق اور باطل کا یہ مارکا یہ چلتا رہے اور یہ امتحان ہوتا رہے و رحمت و رب کا خیر مما اجمعون یہ تو دنیا کی یہ معیشت ہے وہ جو پیغمبری دینا قرآن کی وہی نازل کرنا وہ تو اس دنیا کے مال و مطاع سے بہت بہتر ہے تو دنیا کا یہ مال و متع یہ میں نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے میں نے ان میں سے انہیں بعض کو مالدار اور باس کو غریب بنایا ہے وہ میں نے ان کے ہاتھ میں نہیں دیا چی جائے کہ قرآن کا نزول وہی کا نازل کرنا کس پہ نازل کروں پیغمبری کسے دوں یہ تو یہ لوگ اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں اور دوسرا اس میں یہ جواب بھی تھا کہ تم لوگ دنیا کے مال دنیا کی اس تقسیم پر تم لوگ کیوں اعتراض نہیں کرتے تم لوگ تو قرآن کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہو کہ بڑے شخص پر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا تو مال و متع کی تقسیم میں تم لوگوں نے یہ اعتراض کیوں نہیں کیا کہ فلاں شخص کو زیادہ مال ملا ہے اور فلاں شخص یہ غریب ہے وہاں پہ تو تم لوگ اعتراض نہیں کرتے کہ غریبوں کو یہ کم مال کیوں ملا ہے اور مالدار کو زیادہ کیوں ملا ہے وہاں پہ تو تم لوگوں نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا وَلَوْ لَا اِن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّتًا <وَاحِدتًا> اس آیت میں اللہ دنیا کی جو بے وقعتی ہے اور دنیا کی جو حقارت ہے تو وہ اللہ خصاست وہ ذکر کر رہا ہے کہ دنیا یہ تو میرے نزدیک اتنی خصیص چیز ہے اور یہ میرے نزدیک اتنی کمزور چیز ہے کہ اگر سارے لوگوں کا ایک ہی عقیدے پہ کفر کی عقیدے پہ اور کفر پر سارے لوگوں کا کفر کی جانب پلٹ جانے کا خطرہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے میں ان کافروں کو ان کے گھر ان کی چتیں ان کی سیڑھیاں یہ تمام کے تمام سونے اور چاندی کے دے دیتا ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ یہ ابھی کافروں کو کم ملا ہے تو مسلمانوں نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے یہ اگر ان کے ان کو ان کے گھروں کی چتیں اور ان کی سیڑھیاں اور ان کے دروازے یہ اگر سونے چاندی کے ہوتے تو پتا نہیں یہ آج کے یہ تمام مسلمان ہم ساروں سمیت یہ اپنے ایمان کو یہ خیر بات کب کا کہہ چکے ہوتے لیکن یہ تو جس طرح گزشتہ صورت میں اللہ نے بیان کیا ولو بسط بصط اللہ و رزقل عبادی ہی لباغ فل ارد یا اللہ نے اگر اپنے بندوں کے لیے یہ رزق یہ کشادہ کیا ہوتا لباغ فل عرد زمین میں کب کی وہ سرکشی وہ کر چکے ہوتے و لکون النا سو امت واحد اور اگر نہ ہوتی یہ بات یقون النا کہ ہو جائیں گے لوگ امتن واحد ایک گروہ کفر پر یہاں پہ امتن واحدتن سے مراد یعنی کفر پر ایک گروہ بن جانا کہ سارے لوگ یہ کافر بن جائیں گے اور سارے کفر اختیار کر لیں گے اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں گے لوگ ایک گروہ جمع ہونے والے کفر پر لجال نالے می فروبر رحمان تو ضرور بناتے ہم یا ضرور دیتے ہم لمن ان کے لیے یکفر برحمان کہ جو انکار کرتا ہے مہروبان ذات کا یعنی جو اللہ کا منکر ہے تو ضرور ہم دیتے انہیں لبیوتہم ان کے گھروں کے لیے سقفاً چھتیں من ان چاندی کی ومع رجا اور سیڑھیاں وہ ہم دیتے یہ بھی چاندی کی علیہ یا یعنی وہ سیڑیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں ولیبی تہم اور ان کے گھروں کے لیے ابوابن دروازے اور چارپائیاں آلیہ جن پر یہ تکی یہ ٹیک لگاتے ہیں یہ سارے کے سارے چاندی کے ہوتے چاندی کے تو چھوڑو وہ ذخروفا یہ بھی اسی لجال نہ کے نیچے یہ داخل ہے اے لجال نہ لہم زخرفا بلکہ ضرور دیتے ہم ان کے لیے اور بناتے ہم ان کے لیے زخرفن سونے کے ان کی چتیں اور یہ سیڑھیاں اور یہ دروازے سارے کے سارے سونے کے ہوتے یہ بھی انہیں کم دیا ہے تو آج کے مسلمان کو اگر آپ یہ کہیں کہ تم جاؤ اور ان غیر مسلموں اور ان کفار یہ ان کی خدمت کرو تو ان کی خدمت کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے اور اپنے ایمان بیچنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے یہ جی آج یہ انہیں تھوڑا دیا گیا ہے اور آج مسلمان دنیا کے مال و متا کی لالچ میں اپنے ایمان کا سودا کر دیا ہے اس نے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوکانت دنیا تعدل عند اللہ جناح بعد لوکانت دنیا دی تعدل عند اللہ جناح بعودت ما سک اللہ ہومہا شربت ما حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی حقیقت یہ اللہ کے دربار میں یہ ایک مچھر کے پر برابر جتنی ہوتی مچھر کے پر برابر جتنی ہوتی ما سک اللہ منہا کافر شربت ماں تو اللہ اس دنیا سے کافر کو ایک گونٹ پانی بھی نہ دیتا ایک گونٹ پانی بھی نہ دیتا کیونکہ وجہ یہ کہ اللہ کے دربار میں دنیا کی حقیقت وہ مچر کے اس پر برابر جتنی بھی نہیں یعنی اتنی بے وقعت ہے وعین كُلُّ لدال لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ دنیا اور یہ ان مخفف من المسل و لدال کلمہ متعلح حیات دنیا اور یا ان مخفف من المسقل تو یہ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ دنیا اور یا انہیں نافیہ لمہ اللہ کے معنوں میں ہو جائے گا وہ ان کلال اور نہیں ہے یہ سب کچھ لمہ بمانے اللہ کے ہو جائے گا اور نہیں ہے یہ سب کچھ لمہ مطاع الحیات دنیا مگر دنیا کی زندگی کا سامان ہے یہ سب کا سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور بڑی عارضی چیزیں ہیں ولاخرت و ان درب متقین اور آخرت وہ تمہارے رب کے ہاں للمتقین پرہزگاروں کے لیے ہے بےقال ابراہیم البی ہی و قومی اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے بے شک میں بیزار ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو اللدی فتح مگر وہ ذات کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو میں اسی کی تنہا عبادت کرتا ہوں فعن سیاحدین پس بے شک وہ مجھے راہ دکھائے گا جنت کا راستہ دکھائے گا یا مجھے توفیق دے گا اور بنایا ابراہیم نے اس کلمہ میں توحید کو باقی رہنے والی بات اپنی نسل میں تاکہ یہ پلٹ آئیں شرک سے بل متع تو ہاؤلائے بلکہ میں نے فائدہ دیا ہے ہاؤلائے ان موجودہ مشرقین کو و آبا اور ان کے آبا اجداد کو یہاں تک کہ آیا ان کے پاس قرآن و مبین اور رسول بیان کرنے والا اور جب آیا ان کے پاس قرآن قالو تو انہوں نے کہا ہادر یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ اور انہوں نے کہا لول ہاد القرآنوں کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن اعلی رجل ایک آدمی پر میں نل قریت دو بستیوں کے بڑے آدمی پر تو آئے یہ تقسیم کرتے ہیں یہ بانٹتے ہیں تمہارے رب کی مہربانی کو ہم نے تقسیم کی ہے ہم نے بانٹی ہے ان کے درمیان ان کی معاش دنیا کی زندگی میں اور ہم نے اٹھایا ہے اور ہم نے بلند کیا ہے بعض ان میں سے بعضوں بازوں پر درجات درجوں میں مرتبوں میں لیت بعدہم بادم بادن سخریہ تاکہ بنائیں بعض ان کے بعضوں کو سخری خدمت خدمتگار اور یا مذاق اور تمہارے رب کی مہربانی یہ بہتر ہے مما اجمعون اس سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں اٹھاون میں بھی گزرا تھا نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں گے سارے لوگ امت واحد ایک گروہ کفر پر سارے کافر ہو جائیں گے لجال نالے میں یک تو ضرور بناتے ہم ان کے لیے یک فرو کے جو انکار کرتا ہے مہروبان ذات کا لبیوتہم ان کے گھر سکوفن ان کے گھروں کی ان کے گھروں کے لیے چتیں منفظت چاندی کی و معرجہ اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ لبیوتہم اور ان کے گھروں کے لیے دروازے وسور اور چارپائیاں اور تخت علیہ تکی اون جن پر وہ ٹیک لگاتے ہیں اور یہ سارے کے سارے ہم بناتے ان کے لیے سونے کے و انک الدال اور نہیں ہے یہ تمام چیزیں مگر دنیا کی دنیا کی زندگی کا سامان اور آخرت تمہارے رب کے نزدیک للمتقین وہ پرہزگاروں کے لیے ہے واخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین